السلام عليكم حديث ابن عباس رضي الله عنهما إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 آج ہمارے درس کا موضوع اداب قبر سے تعلق رکھنے والی ایک حدیث ہوگی جسے امام بخاری اور امام مسلم اور دیگر ایم حدیث نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں روایت کیا ہے نبی علیہ سلاط و سے اس حدیث کو سننے والے صحابی کا نام ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما چنانچہ فرماتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ نبی علیہ الصلاۃ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور آپ نے فرمایا ان یعذبان کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے وما یعذبان فی کبیر وہ گناہ جس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے اس گناہ سے بچنا کچھ مشکل نہیں تھا پھر آپ نے فرمایا ان میں سے ایک وہ ہے جو پیشاب کے چھینٹوں پیشاب کے قطروں سے بچنے کی کوشش نہیں کیا کرتا تھا اور دوسرا وہ ہے جو چوگلی کیا کرتا تھا پھر نبی علیہ سلاط والسلام نے کھجور کی ایک تازہ ٹہنی منگوائی اور اسے دو حصوں میں تقسیم کیا اور ٹہنی کا ہر حصہ ایک قبر پہ گاڑ دیا اور پھر فرمایا آپ علیہ السلاط والسلام نے کہ جب تک یہ ٹہنیاں تازہ رہیں گی خشک نہیں ہوں گی مجھے امید ہے کہ ان دونوں کو عذاب نہیں ہوگا میرے بھائیو یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے اور اب ان مسائل کی طرف آپ کی توجہ مبزول کراؤں گا جو مسائل اس حدیث سے معلوم ہوتے ہیں میرے بھائی آپ نے دیکھا کہ نبی علیہ والسلام دو قبروں کے پاس سے گزرے اور آپ نے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے اب نبی علیہ السلاط والسلام کو کیسے معلوم ہوا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے کیا آپ غیب جانتے ہیں کیا آپ مستقبل کی باتیں جانتے ہیں کیسے آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی یہ واقعہ اور اس طرح کے دیگر کئی ایک واقعات ہیں جن کو بنیاد بنا کر ہمارے کئی بھائی یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلاط وسلام عالم الغیب تھے اسی لیے آپ غیبی باتیں بتا دیا کرتے تھے اسی لیے آپ مستقبل کی باتیں قبل از وقت صحابہ کرام کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے لیکن میرے بھائی اگر قرآن پاک کی آیات کے اوپر غیر جانبدار ہو کر غور و فکر کیا جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جس نتیجے تک ہمارے یہ دوست پہنچے ہیں وہ نتیجہ غلط ہے اور اس نتیجے میں قرآن پاک کی بہت سی آیات کو نظر انداز کر دیا گیا ہے چنانچہ اللہ تبارک و تالا کا فرمان ساتواں سپارہ سور انعام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دہو مفاتا اللہ کہ غیب کی چابیاں صرف اسی کے پاس ہیں کس کے پاس ہیں اللہ نے یہاں پہ کہا ہے کہ ان کہ غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں ان کا لفظ یہاں پہلے بولا گیا ہے اور جو عربی قواعد سے واقفیت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ انداز اختیار کر کے حسر کا معنی پیدا کر دیا گیا ہے کہ صرف اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں لایا لمحا اللہ انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا یہ کون کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے وہ یا لما فل بربہ اللہ کہتے ہیں کہ جنگلوں میں کیا ہے صحراوں میں کیا ہے دریاؤں میں کیا کچھ ہے سمندروں میں کیا کچھ ہو رہا ہے کون سی مخلوقات آباد ہیں یہ بھی صرف ایک اللہ جانتا ہے لمحہ کوئی بھی پتہ جب بھی جڑتا ہے وہ درخت کسی بھی ملک میں ہو کسی بھی علاقے میں ہو کسی بھی جنگل میں ہو اس درخت کے ایک ایک پتے کے بارے میں معلومات اگر کسی کے پاس ہیں تو وہ ایک اللہ ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے میرے بھائی درخت کہاں کہاں پہ ہیں پاکستان میں انڈیا میں امریکہ میں روس میں سعودیا میں انڈونیشیا میں ملیشیا میں اور ہر ملک میں کتنے درخت ہیں بے شمار ہر شہر میں کتنے درخت ہیں بے شمار ہر درخت کی ٹہنیاں ہر درخت کے پتے فرمایا ایک ایک پتے کے بارے میں معلومات ہیں تو کس کے پاس اللہ کے پاس ولاحبت انفی عد علمات لرد زمین کی تاریخیوں میں کسان نے جو بیج بویا ہے جو بیج ڈالے ہیں ان کے بارے میں معلومات اگر کسی کے پاس ہیں تو ایک اللہ ہے کسان نے بیج بو دیا اب گھر میں بیٹھ کے دعائیں کر رہا ہے اس کو نہیں معلوم کہ اس بیج کے ساتھ زمین میں کیا ہو رہا ہے اس بیج کے بارے میں مکمل معلومات ہیں تو اللہ کے پاس ہے ولا رقم ولاس زمین کے اوپر کوئی چیز ہو خشک ہو یا تر ہر ایک کے بارے میں علم اللہ کے پاس ہے بلکہ ہر چیز کے بارے میں اللہ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے ایک کتاب میں جسے لوہے محفوظ کہتے ہیں ایک ایک پتہ ایک ایک دانہ ایک ایک خشک اور تر چیز ہر ایک کے بارے میں معلومات اس کتاب میں درج ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے بہت پہلے لکھ دی تھی یہ ہے اللہ کے علم کی گہرائی یہ ہے اللہ کے علم کی وسعت اور اس وسط اس گہرائی تک اللہ کے سوا کوئی نہیں پہنچ سکتا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے میں اس پارے میں سورت النمل میں صاف صاف کہا واطی وردی علیم آپ کہہ دیں, کہ دیں بتا دیں لوگوں کو آگاہ کر دیں لوگوں کے علم میں یہ مسئلہ لے آئے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے یہ کون کہہ رہا ہے خود اللہ کہہ رہا ہے ہم نہیں کہہ رہے خود اللہ نے عقیدہ دیا ہے اللہ عقیدہ یہ دے رہے ہیں کہ میرے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے سورہ جن میں اللہ نے کہا عالم الغیب کہ وہ عالم الغیب ہے کون اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی عالم الغب ہوں میرے نبی بھی عالم الغیب ہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی عالم الغیب ہوں میرے فشتے بھی عالم الغیب ہیں اللہ کہ عالم الغیب میں تنہا عالم الغیب ہوں فلا یوگ ہر والا غیب ہی اہدا فرمایا وہ عالم الغیب ہے اور غیب کی باتیں کسی کو نہیں بتاتا علام تباہ مر رسول ہاں جو غیب کی باتیں بتانی ہوتی ہیں وہ اللہ اپنے کسی نہ کسی رسول کو بتاتا ہے کیا اللہ اپنے رسولوں اور نبیوں کو غیب کا مکمل علم دے دیتا ہے جی نہیں اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو غیب کی کئی ایک باتیں بتائی ہیں اور نبی علیہ الصلاۃ و بھی کنجوس نہیں تھے آپ نے وہ غیب کی باتیں امت کو بتا دی ہیں جنت ہم نے نہیں دیکھی جنت کی بہت سی معلومات ہمارے پاس ہیں ہمیں کس نے دی ہیں نبی علیہ السلاط و نے جہنم نہ ہم نے دیکھی ہے نہ اللہ ہمیں دیکھنے کی توفیق دے لیکن اس کی معلومات ہمارے پاس ہیں وہ معلومات کس نے دی ہمیں نبی علیہ اصلاط و نے دی ہیں قبر میں کیا کچھ ہوتا ہے برزک کا جہان ہے دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ایک نیا عالم ایک نئی دنیا اور اس کی جو چند ایک معلومات ہمارے پاس ہیں وہ ہمیں نبی علیہ الصلاط و نے دی ہیں جب یہ معلومات ہمیں مل گئیں تو یہ غیب کی باتیں تھیں لیکن یہ غیب کی باتیں معلوم ہو جانے کے باوجود نہ مجھے کوئی عالم الغیب کہہ سکتا ہے نہ آپ کو کہہ سکتا ہے حالانکہ غیب کی کئی باتیں آپ کو بھی معلوم ہیں مجھے بھی معلوم ہیں قرآن پاک کے تیس پارے اللہ نے اللہ کا کلام ہے ہم نے اللہ کو یہ کلام کرتے ہوئے نہیں سنا نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے کہ پورے کا پورا قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ ہمارے لیے غیب ہے تیس کے تیس پارے غائب ہیں ہمیں یہ غیب بتا دیا گیا ہے اس کے باوجود کوئی بھی حافظ قرآن کوئی بھی مفسر قرآن اسے آپ عالم الغیب نہیں کہہ سکتے عالم الغیب وہ ہے جسے غیب کی ہر چیز معلوم ہے جس کو چند چیزیں معلوم ہو جائیں اسے عالم الغیب نہیں کہتے اور نبیوں اور رسولوں کو اللہ نے جو غیب کی چند باتیں بتائی ہیں یہ ان غیبی باتوں کے مقابلے میں جو اللہ نے نہیں بتائیں کچھ بھی نہیں ہے کئی دفعہ میں نے اس درس میں وہ حدیث ذکر کی ہے پھر ذکر کیے دیتا ہوں بخاری شیف کی حدیث ہے کہ جب موسا علیہ اللہۃ وسلام اور خدیر علیہ السلاط و سمندر کے کنارے پہ جمع ہوئے ان کے سامنے چڑیا آئی چڑیا نے سمندر میں سے پانی لیا کتنا لیا ہوگا ایک کترے دو کترے خضر علیہ السلاط اسلام وہ بھی صحیح بات یہ ہے کہ نبی ہیں اور موسا علیہ السلاط و بھی نبی ہیں خضر علیہ السلاط واللاط اسلام سے کہتے ہیں کہ موسا اللہ نے جو علم تمہیں دیا ہے اور جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے یہ اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے پانی کے وہ چند کترے جو چڑیا نے پیے ہیں سمندر کے سامنے سمندر کے پانی کے مقابلے میں ان ایک دو قطروں کی کیا حیثیت ہے جو چڑیا نے پیے ہیں کوئی حیثیت ہے میرے بھائی فرمایا نبیوں کا علم اللہ کے مقابلے میں یہی حیثیت رکھتا ہے اس لیے ہمارا اس بات پہ ایمان ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو علیہ مسلاط غیب کی جو باتیں چاہ بتائیں لیکن جو نہیں بتائیں بے شمار ہیں لا تعداد ہیں جو بتائی ہیں وہ چند ایک ہیں اور یہ حدیث جس کی وضاحت آج میں کرنے لگا ہوں اس میں بھی غیب کی ایک چیز کا ذکر ہے نبی علیہ السلاط اسلام فرماتے ہیں کہ یہ دو قبر والے جو ہیں انہیں عذاب ہو رہا ہے یہ کیسے معلوم ہوا اللہ کی طرف سے فرمایا اوما یو ادبی کبیر لیکن جن گناہوں کی وجہ سے انہیں عذاب ہو رہا ہے ان گناہوں سے بچنا کچھ مشکل نہیں تھا وہ کون سے دو گناہ ہیں فرمایا ایک گناہ یہ ہے پیشاب کے چھینٹوں پیشاب کے قتلوں سے بچنے کی کوشش نہ کرنا پیشاب کیا اٹھڑے ہوئے سنجا نہیں کیا ٹیشو سے پیشاب صاف نہیں کیا پتھروں سے سنجا نہیں کیا پانی سے سنجا نہیں کیا ویسے اٹھ کڑے ہوئے کوئی کترا اپنے جسم پہ گر گیا کوئی شلوار پہ گر گیا کوئی کمیز پہ گر گیا کوئی پرواہ نہیں ہے پیشاب کے لیے بیٹھے تو ایسی جگہ بیٹھے جہاں پہلے سے محسوس ہو رہا تھا کہ پیشاب کرنے کی وجہ سے یہاں سے چھینٹے اڑیں گے اور میرے جسم پہ گریں گے میرے کپڑوں پہ گریں گے لیکن اس نے کوئی پرواہ نہیں کی دین اسلام ایک پاک دین ہے دین اسلام پنیر چیزوں کو پسند نہیں کرتا ان اللہ طوین وَيُحِبُّ یوہب فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بندے پسند ہیں جو گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کرنے والے ہوں اور مجھے وہ بندے پسند ہیں جو پاکیزہ رہنے والے ہوں پلیز چیزوں سے دور رہنے والے ہوں طہارت کا اہتمام کرنے والے ہوں تو فرمایا یہ آدمی جو پیشاب کے قتلوں سے پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے کپڑوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش نہیں کرتا تھا اپنے جسم کو محفوظ رکھنے کی کوشش نہیں کرتا تھا اسے بھی قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور دوسری حدیث میں نبی علیہ و اسلام فرماتے ہیں قبر میں زیادہ تر لوگوں کو جو عذاب ہوتا ہے پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے میرے بھائی توجہ چاہتی ہے یہ حدیث کہ آپ فرما رہے ہیں کہ قبر میں عام طور پہ جو عذاب ہوتا ہے پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے دوسرا آدمی فرمایا نبی علیہ السلاط و نے اس کی عادت تھی چگلی کرنا اس کی بات جو اس نے اس کے خلاف کی ہے اسے جا بتانا سچ بتاتا تھا کہ جھوٹ سچ لیکن چگلی کے طور پہ سچ بتانا بھی گناہ ہے دو مسلمان بائیوں کے درمیان سلو کے لیے جھوٹ بولنا بھی جیز اور دو مسلمان بھائیوں کو لڑانے کے لیے سچ بولنا بھی جرم اور گنا اگر اس بھائی نے اس کے خلاف کوئی بات کر ہی لی ہے تو آپ اس کو نصیحت کریں لیکن اس کی بات اس کو بتانے کا مقصد کیا ہے آپ کیا چاہتے ہیں کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی آپس کی محبت ختم ہو جائے کیا آپ چاہتے ہیں کہ ان کے اختلافات میں اضافہ ہو جائے کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو گرے سے پکڑ لیں آپ مسلمانوں کو لڑانے کا کام کر رہے ہیں آپ کو چاہیے کہ اگر ان کے اختلافات شروع ہو چکے ہیں تو ہر ایک کے سامنے یہ ذکر کریں دوسرا بھائی تمہارے بارے میں چھ ارفال استعمال کر رہا تھا تاکہ ان کے دل قریب آئیں تاکہ آپس میں جڑیں تاکہ ان کے تعلقات بحال ہوں تاکہ ان کے تعلقات مستحکم ہوں لیکن آپ چگلی کر کے ان کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں اور نبی علیہ السلاط اسلام نے فرمایا تھا لا خل الجنت قطات کہ چگلی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا جو اتنا فسادی ہے اتنا فتنہ بپا کرنے والا ہے بغیر کسی مسلط کے دو بھائیوں کو لڑانے کی کوشش کر رہا ہے فرمایا ایسا آدمی جنت میں داخل ہونے کا حقدار نہیں ہے اور میرے بھائی اگر آپ کسی سے یہ کہیں کہ وہ آدمی آپ کے خلاف یہ بات کر رہا تھا اور اس نے بات نہ کی ہو پھر کیا کہتے ہیں اسے پھر بہتان ہے تہمت ہے الزام ہے نہ چگلی کی اجازت ہے نہ ازامات اور تومتے لگانے کی اجازت ہے نہ غیبتیں کرنے کی اجازت ہے یہ سارے کے سارے کام گناہ ہے اور چگلی اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی علیہ صاحب سے فرما رہے ہیں کہ ان دو قبر والوں میں سے ایک کو چگلی کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا ہے میرے بھائی یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ قبر کا عذاب برحق ہے جن یعنی کی قبر میں واقعی کافروں کو اور گنےگاروں کو عذاب ہوتا ہے یہ ایک حقیقت ہے جسے ماننا ضروری ہے جس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے بہت سے عقل پرست اپنی عقل کی پوجا کرنے والے خیشات نفس کے پیچھے چلنے والے انہوں نے قبر کے عذاب کو ماننے سے انکار کر دیا کہ ہماری عقل نہیں مانتی انسان ان سے پوچھے تمہاری عقل کی حیثیت کیا ہے تم ہو کون کیا تمہاری عقل صحابہ اک کی عقل سے زیادہ اچھی ہے کیا تمہاری عقل نبی علیہ اصلاط اسلام کی عقل سے بہتر ہے تمہاری عقل تو وہ ہے جو یورپ سے متاثر ہے جو جدید ٹیکنالوجی سے متاثر ہے جبکہ اللہ پہ ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے نبی علیہ اللہت اسلام پہ ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز بھی اللہ نے بتا دی جو چیز بھی نبی علیہ اللہ اسلام نے بتا دی آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر ایمان لے آئیں تو قبر کا عذاب میرے بھائی برہق ہے قبر میں نعمتیں بھی ملتی ہیں جو اچھے لوگ ہیں انہیں اور قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے ان لوگوں کو جو برے ہیں اس کی ایک دلیل یہی حدیث ہے جس کی آج میں وضاحت کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ بھی بہت سے دلائل ہیں ان میں سے ایک عید چوبیس ماس پارا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فیرون اور اس کے پیروکاروں کے بارے میں اللہ رو را الحاشیا کہ ان کو صبح و شام جہنم کی آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اب ہو سکتا ہے کوئی آدمی کہے کہ یہ جو ای آپ پڑی پڑھی ہے اس کا تعلق قبر سے نہیں ہے بلکہ آخر سے ہے نہیں میرے بھائی کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے فوراً بات کہہ رہے ہیں وہ یومت مساطوں کہ جب قیامت قائم ہوگی یعنی کہ جو پہلے ذکر ہو رہا ہے وہ قیامت سے پہلے کا ہے آگے اللہ کہہ رہے اور جب قیامت قائم ہوگی پھر آواز آئے گی پھر آرڈر ملے گا پھر کہا جائے گا پھر اور اس کے پیروکاروں کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کا عذاب الگ ہے قبر کا عذاب الگ ہے تو قبر کے عذاب کو ماننا ضروری ہے اسی لیے نبی علیہ اصلاط اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے مجھے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہر نماز کی ہر, ہر نماز کے آخری تشاد میں ہم دنو شریف کے بعد یہ دعا کیا کریں اللہ انی اعوذ کا من عذاب القبری اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دے رہا ہوں یعنی کہ اس سے تو ہی مجھے بچا سکتا ہے ہر نماز میں یہ دعا کرنی چاہیے اللہ من عذاب قبری و ادو من عذاب جہنم اللہ جہنم کے عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں خلاصہ کرام یہ ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے یہ اس حدیث سے معلوم ہونے والا دوسرا مسئلہ ہے میرے بھائی اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلاط اسلام نے اس کے بعد کھجور کی تازہ ٹہنیاں منگوائی اس ٹہنی کے دو ٹکڑے کیے اور ہر قبر کے اوپر ایک ٹکڑا گاڑ دیا اور پھر فرمایا جب تک کھجور کی ٹہنیاں خشک نہیں ہوں گی امید ہے کہ ان کو عذاب نہیں ہوگا یہ آپ کا معاوضہ ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج کوئی آدمی کسی قبر پہ کسی درخت کی تازہ ٹہنی گاڑ سکتا ہے یہ سوچ کر کہ جب تک یہ تازہ ٹہنی خشک نہیں ہوگی اس قبر والے کو عذاب نہیں ہوگا نہیں میرے بھائی یہ عمل آج ہم نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے نمبر ایک کہ نبی علیہ السلاط و اسلام کو غیبی طور پہ بتا دیا گیا تھا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے وہ جو آپ کو کون بتائے گا دوسرے نمبر پہ ہو سکتا ہے کہ قبر والا جنت میں ہو اور آپ اس کی قبر پہ ٹہلی گاڑ کے لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ برا آدمی چاہے اس کو عذاب ہو رہا ہے اور میں نے عذاب میں کمی کرنے کی کوشش کی ہے تیسرے نمبر پہ نبی علیہ السلاط اسلام کے صحابہ کلام نے یہ کام نہیں کیا کہ انہوں نے اپنے اپنے مردوں کی قبروں پہ تازہ ٹیڑیاں گاڑی ہوں یا تازہ پھول رکھے ہوں ایسی حرکتوں سے صحابہ کلام بہت دور رہا کرتے تھے یہاں سے بھی یہ معلوم ہوا کہ یہ عمل درست نہیں ہے یہ کام مخصوص تھا نبی علیہ السلاط و کے ساتھ کیونکہ آپ نبی تھے آپ کو موزات دیے گئے آپ کو کئی غیبی باتیں بتائی گئیں اور ہمیں غیب کی باتیں نہیں بتائی جاتی اور ہم موجات والے نہیں ہیں ماضاد نبیوں کو ملا کرتی ہیں ان کے ہاتھ میں یہ برکت ہوا کرتی ہے کہ وہ ٹہنی گاڑیں اور یہ کہیں کہ جب تک یہ ٹینی تازہ رہے گی قبر والے کو عذاب نہیں ہوگا میں اور آپ یہ گارنٹی نہیں دے سکتے اس لیے یہ حدیث نبی علیہ اصلاۃ وسلام کے ساتھ مخصوص ہے کہ ٹینی گاڑی جائے بعد میں کوئی بھی امتی یہ عمل نہیں کرے گا اور اگر کرے گا تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے اس لحاظ سے کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس قبر والے کو بھی عذاب ہو رہا ہے جیسے ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا جن کی قبر پہ نبی علیہ اصلاۃ اسلام نے تہنی گاڑی تھی تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم میت کے لیے کیا کریں میرے بھائی ہمارے پاس دعا والا ہتھیار ہے دعا کرتے رہیں میت کے لیے کہ اللہ اس کو معاف کر دے اللہ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے اللہ اسے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے ہم دعائیں کر سکتے ہیں صبح و شام مسجد کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں اس سے مجد کو فائدہ ہوگا لیکن قبر پہ ٹینیاں گاڑنا درخت گاڑنا پھول رکھنا چادریں چڑھانا یہ سارے کام نبی علیہ السلاط والسلام کی شریعت کے خلاف ہیں ان کے اوپر کبھی بھی عمل پیرا ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اللہ تبار کو تعلق ہمیں دین اسلام سمجھنے کی توفیق نعیت فرمائیں